کے لیے کوئی خوشی ایسی ہے کہ جو کچھ دنوں کے لیے کوئی خوشی ایسی ہوتی ہے کہ جو ہے سال دو سال کے لیے کوئی خوشی ایسی ہوتی ہے کہ جو کسی خاص خطے کے لیے ہوتی ہے کوئی خوشی ایسی ہوتی ہے کہ جو کسی جو ہے محدود جو ہے ملک کے لیے ہوتی ہے محدود جو ہے وہ خطوں اور جو ہے وہ زمینوں کے لیے ہوتی ہے سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشی ساری کائنات کے لیے جو ہے وہ خوشی تھی اور ایسی خوشی کہ جس کا جس کا اظہار جو ہے نہ صرف یہ کہ اس وقت ہوا بلکہ جو ہے اس وقت بھی ہو رہا ہے اور عبدالآباد تک جو ہے اس خوشی اور مشورت و شادمانی کا اظہار ہوتا ہی رہے گا اور یہی نہیں کہ صرف جو ہے یہ خوشی جو ہے اس اس وقت کے اور اس دور کے اور اس زمانے کے لوگوں نے منائی بلکہ یوں کہیے کہ یہ خوشی جو ہے حضرت سیدنا آدم نبی جینا سلاۃ التسلیم سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ علی سلاد منائی گئی حضرت سیدنا آدم علا نبی جینا والسلام نے کس طرح سے خوشی منائی اور کس طرح سے جو ہے اس کا اظہار فرمایا جب آپ کا اس دنیا سے رخصت کا وقت قریب آتا ہے آپ اپنے صاحبزاد حضرت سیدنا شیس علیہ السلام کو اپنے قریب بلاتے ہیں اور ان سے یہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے زندگی کے کسی مرحلے پر اگر تمہیں کوئی جو ہے مشکل اور اور جو ہے کوئی مصیبت پیش آئے تو تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تبسل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا تو اللہ تعالیٰ ان کے نام کی برکت سے تمہاری مشکل اور تمہاری مصیبت کو جو ہے وہ دور فرما دے گا حضرت شیخ علیہ السلام نے عرض کی کہ ابا حضور آپ کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ محمد جو اس گرامی غلامی ہے وہ ایسا بابرکت ہے کہ اس کے تبسل سے دعا کرنے کہ سے مصیبتیں اور مشکلیں دور ہو جاتی ہیں اور ان کا نام پاک جو ہے وہ مشکلوں کے دفع اور مشکلوں کے دور کرنے کے لیے اکثیر ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے تجربے سے یہ جانا ہے میں نے خطان گندم کا دانا استعمال کر لیا میں نے خطہ گندم کھا لی اور اس باداش میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کم بیش تین سو برس تک میں توبہ اور التجا کرتا رہا لیکن میری طرف التفاط کرم نہیں ہوا ایک روز مجھے یہ خیال آیا کہ میں نے جب اپنی آنکھ کھولی تھی تو عرش اعظم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ یہ اس میں رسالت بھی لکھا ہوا تھا یعنی محمد لکھا ہوا تھا تو میں نے بارگاہ خدا مندی میں یہ عرض کی کہ یا اللہ یہ کیسی مقدس ہستی ہے یہ کس کا اس میں گرامی ہے کہ عرش آزم پر جسے تیرے نام کے ساتھ جگہ ملی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ اے آدم یہ وہ متبرک اور مبارک ہستی ہے کہ اگر جسے پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا اور میں یہ کائنات ہی نہ بناتا اسے ہی تو پیدا کرنا تھا کہ جس کا نام تم نے میرے نام کے ساتھ دیکھا یہ سب اسی کے جلوے ہیں تو میں نے پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ یا اللہ اسی نام پاک کی برکت سے مجھ سے جو غلطی سردت ہو گئی ہے تو اس کو درگزر فرما تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی نام کی برکت کے باعث جو ہے میری لغزش اور میری کوتا درگزر فرمائی کی تو اس لیے میں نے جانا کہ یہی وہ نام مبارک ہے جس کی برکت سے اور جس کے تبصر سے مشکل اور پریشانیاں جو ہے دور ہو جاتی ہیں اس لیے میں نے جو تم سے یہ کہا کہ جب بھی ایسا وقت آئے تو اس نام مبارک سے جو ہے تم اللہ کے حضور جو دعا کرنا اس نام بعد کی برکت سے مشکل اور پریشانیاں جو ہے وہ دور ہو جائیں گی حضرت شیخ علیہ السلام نے کی ابا حضور یہ تو بتلائیے کہ اس شخصیت کا ظہور کب ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام اس طرح سے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر مبارک اور اس طرح سے آپ کے نام پاک کی وسیعت اس اس اور اور کر رہے ہیں اپنے ساتھ کو یہی نہیں بلکہ اگر آپ دیکھیں تو خود آ, جو ہے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہر شے پر دنیا کی ہر چیز پر ان کی حکومت تھی جب آپ جو ہے قرض فرماتے تھے سفر کا تو تخت کو جو ہے ہوا اپنے دوش پر جو ہے وہ اڑائے اڑائے جو ہے وہ لے جاتا تھا اور جب آپ سفر پر روانہ ہوتے تھے تو اس زمانے کے انبیاء علیم السلام علماء اور آپ کی امت کے بڑے بڑے اولیاء اولیائی کامرین آپ کے ساتھ ہوا کرتے تخت پر جو ہے آپ ایک متبادہ رونق فروز ہو کر دنیا کی سیر پر جب نکلے تو ایک خطہ وہ بھی آیا کہ جہاں جو ہے آپ نے سب اپنے ساتھیوں کو رکائے سفر کو حکم دیا کہ اب سب لوگ جو ہے ترخت سے اتر جائیں حکم ہوا سب نیچے اتر گئے اور اس طرح سے پھر اترنے کے بعد وہ خطہ اور وہ وہ حصہ زمین ان تمام حضرات نے حضرت سلمان علیہ السلام کی نوعیت میں پیدل طے کیا اور جب جو ہے طے کر چکے اس تب پر ہو گئے تو آپ کے ساتھ جو حضرات موجود تھے انہوں نے جو ہے ان میں سے ایک نے پوچھا کہ یہ وجہ سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے اس خطے کو پیدل طے کیا اور اس طرح سے آپ نے سب کو حکم دیا تو کیا وجہ تو آپ نے فرمایا کہ جس میدان سے ہم گزر رہے تھے یہ میدان وہ تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ مر جائے خلائق ہوگا اور اس خطے اور اس حصے زمین پر نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی آخری زندگی کے ایام بسر فرمائیں گے اور اسی خطے پر پھر جو ہے وہ آپ آرام فرما ہوں گے تو اس کے ادب و احترام کے لیے میں نے جو ہے اس خطے کو پیدل طے پی کرنے کا حکم دیا اور اس کے بعد جو ہے فرمات میں آیا کہ ان حضرات میں وہ شخص بھی تھا جس کا نام توبا تھا جب اس نے جو ہے یہ سنا اور حضرت سلمان علیہ السلام کی زبان سے نبی عبدالسلمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات اور اوتاف سنے تو حضرت قبا جو ہے غائبانہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی کے عاشق ہو گئے اور پر جو ہے اسی خطے پر پھر آپ نے وہ رہائش پذیر, پذیر ہو گئے اور اس طرح سے مدینہ منورہ کی آبادی کا سلسلہ شروع ہو گیا بل یوں سمجھ لیں کہ جس طرح سے کھانے کعبہ مکت المکرمہ کی آبادی کا جو سلسلہ شروع ہوا تو قوم جرہم سے ہوا اور اس طرح سے ہوا کہ جب وہاں زمزم کا کنواں نکل آیا حضرت ہو گئی اور اس طرح سے متقتل مکرمہ کا جو آبادی کا سلسلہ شروع ہو گیا اسی طرح سے مدینہ منورہ کے آبادی کا سلسلہ حضرت طبع کے رہائش پذیر ہونے اور قوم طبع سے جو ہے اس کی آبادی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ایک بات یہاں پر سمجھ میں آئی اور پتہ یہ چلا کہ مدینہ منورہ کی جو آبادی کی بنیاد ہے وہ بھی عشق کے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہے اور یہاں پر اسی طرح سے عاشقوں کے میلے جو ہے وہ لگے رہیں گے اور اس طرح سے عاشق اور دائر جو ہے وہاں پر پہنچ کر عشق و محبت کا اظہار کرتے چلے آئیں گے اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کے خطے خدا سچ کو رکھے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے تو یہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور مسرت کے ہر دور میں اس خوشی اور مسرت اور شادمانی کا اظہار جو وہ کیا جاتا رہے رہا ہے اور یہ اظہار جو ہے وہ عبد الآباد ہمیشہ سے اس کا اظہار ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ ہی ہوتا رہے گا کوئی طاقت ایسی نہیں کہ اس خوشی اور مسرت روک سکے اللہ تبارک بطالا رکھے روانہ کیا جاتا لڑکی کو لڑکی کی پیدائش کو بڑا قابل آر سمجھا جاتا شرم ساری محسوس کرتے ہیں قرآن کریم میں بھی جو ہے اس کا جو ہے بعض مقامات پر ذکر موجود ہے اور میں کویدہ ابشرہ احت ہم بالعم صاحب صلا وجہ مسبدم و <كَزِيب> کہ جب کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے اور اس کو بتلایا جاتا کہ تمہارے ہاں بچی کی ولادت ہوئی ہے تو اس کا چہرہ چہرے کا رنگ جو ہے فک ہو جاتا تھا. اور شرم ساری اس کو اتنی ہوتی تھی کہ اپنے آپ کو قوم سے اپنے خاندان اور اپنے قبیلے سے وہ شخص چھپاتا پھرتا تھا سامنے نہیں آتا تھا یعنی اس قدر جو ہے اس کو آر اور شرم کا باعث سمجھا جاتا تھا اور نوبت یہاں تک پہنچتی تھی کہ بچیوں کو لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ در غور کر دیا جاتا تھا جیسا کہ قرآن کریم میں سور تکویر میں فرمایا گیا کہ و عید المعود سلد بن قطل کہ جب جو ہے زندہ در غور کی ہوئی بچی سے سوال ہوگا یعنی قیامت میں پوچھا جائے گا کہ تجھے جو ہے زندہ ہوتے کیوں جو ہے وہ گڑھے میں داب دیا گیا تھا کس گناہ کے سبب جو ہے تجھے زندہ در غور کر دیا گیا تھا تو یہ صورتحال تھی گھڑ دوڑ اور شعر و شاعری پر آپس میں جو تنازعہ کھڑا ہو جاتا تھا تو وہ دنوں میں ختم نہیں ہوتا تھا نسلم باد نسل جو ہے جناب وہ جھگڑا جو شروع ہوتا تھا تو قتل و غارت گری آپس میں ہوتی رہتی تھی برسوں جو ہے وہ گزر جاتے تھے اور یہ جھگڑا ختم نہیں ہوتا تھا بلکہ اپنی قوت بازو پر قتل و غارت گری پر فخر کیا جاتا تھا جو تو یہ قباحتیں اور یہ برائیاں ہر جگہ موجود تھیں لیکن سرزمین عرب میں بہت زیادہ جو ہے برائیاں اور اس سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ یعنی فصق و پھجور اور نافرمانیاں موجود تھیں اور ہر ایک جو ہے وہ برائی پر شرم ساری کے بجائے فخر کرتا ہوا نظر آتا تھا فخریہ بیان کیا کرتا ایسے نازک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باستعادت ہوئی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر عجیب و غریب واقعات کا ظہور ہوا اور خود حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ بیان ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم متولد ہوئے تو میں نے دیکھا کہ مشرق و مغرب و جنوب و شمال ہر طرف جو ہے روشنی ہی روشنی پھیل پھیل گئی تھی اور یہاں تک کہ قیصر و کسرا کے محلات اور شام کے محلات جو ہے وہ دیکھے گئے حضرت عبد المطلف جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد امجد ہے ولادت کے عین موقع پر خانہ کعبہ میں طواف میں مصروف تھے حضور صلی اللہ تع عل و کی ولادت کی خبر دینے کے لیے جو ہے جب وہاں پر اطلاع پہنچی ہے تو آپ فوراً جو ہے وہاں سے تشریف لائے تو آپ کا یہ بیان ہے کہ میں خانہ کعبہ میں طواف کر رہا تھا تو مجھے اسی وقت جو ہے اشارہ مل چکا تھا کہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر کوئی خوشی ہوئی ہے میں نے دیکھا کہ خان کعبہ کی ایک سمت جو ہے حضرت آمنہ کے گھر کی طرف جھکی ہوئی نظر آ رہی تھی اسی کو اعلیٰ حضرت مہدس بریلوی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی جس کے سجدے کو مہراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھ و سلام تو یہ کہ درو دیوار جو ہے اس وقت سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر جو ہے وہ اس طرح کا یعنی قدرت کی طرف سے ان سے اظہار کرایا جا رہا تھا اور پھر ابو لہب کی باندی حضرت شعیبہ جو ہیں وہ ابو لہب کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں خبر دینے کے لیے حاضر ہوں تو ابو لہب نے شعیبہ کو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی اس کی زبان سے سن کر اس کو آزاد کر دیا اور اپنے انگلی سے اشارہ کر کر کہا کہ آج سے تو آزاد ہے یہ وہی شعیبہ ہیں کہ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضائی والدہ بھی ہو کچھ دنوں حضرت سیدہ آمن رضی اللہ تعالی انہا نے جو ہے دودھ پلایا پھر اس کے بعد جو ہے حضرت شعیبہ نے دودھ پلایا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلانے سے پہلے شعیبہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا سید الشہدا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بھی دودھ پلایا تھا اور ام المن حضرت ام سلم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے انہا کے شوہر ابو سلم ان کو بعد میں جو ہے دودھ پلایا تو یوں جو ہے حضرت سید و امیر حمزہ اور ابو سلمان حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہوئے ابھی جو ہے آپت ولیدی ہوئے تھے اور عرب کا یہ دستور تھا اور یہ رواج تھا کہ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے صحرا کے علاقے میں رہنے والی دایاؤں کو اپنے بچے دیا کرتے تھے اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ ایک تو وہاں کی آب و ہوا بہت جو ہے یعنی مفید صحت دوسرے یہ کہ وہاں پہنچ کر بچوں کی جو زبان ہے اور وہاں یعنی عربی تو وہ عربی زبان بڑی جو ہے یعنی صحرائی علاقوں کی یعنی خالد عربی اس میں کوئی آمیدش نہیں ہوا کرتی تھی خالصتاً جو ہے وہ عربی قرآن کی زبان تو وہ عربی زبان وہیں پر جو ہے یعنی استعمال ہوتی تھی تو اس حوالے سے بچوں کو جو ہے وہ صحرائی صحرا میں بسنے والی دایاؤں کے سپورٹ کر دیا جاتا تھا ان کو پھر جو ہے بہت یعنی انعام و اکرام دیے جاتے تھے اور پھر بعد میں بھی جو ہے اس ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا تھا تو ہر سال جو ہے وہ دایاں آتی تھیں دودھ پلانے والی عورتیں آتی تھیں صحرا سے اور وہ عمرہ اور شورفا کے بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتی تھیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے سال بھی جو ہے وہ خواتین آئیں دودھ پلانے والی اور کوشش یہی ہوتی تھی ان خواتین کی کہ امیر و کبیر گھرانے کے بچوں کو جو ہے وہ جناب اپنی پرورش میں اور اپنی تربیت میں لیں چنانچہ یہ خواتین آئیں اور انہوں نے جناب عمرہ اور شرفا مالداروں کے بچوں کو حاضر کرنا شروع کیا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی آپ جو ہے متولد نہیں ہوئے گئے تھے آپ کی ولادت باعثت نہیں ہوئی تھی کہ حضرت عبداللہ آپ کے والد ماجد کا سایہ جو ہے وہ ٹھک گیا تھا تو یتیم مشہور ہو چکے تھے تو کوئی خاتون جو ہے وہ آپ کی والدہ کے گھر کا کوئی رخ نہیں کرتی تھیں اور عمرہ شورفا کے بچوں کو لے کر جناب جانے کی تیاریاں ہو گئی آخر اور حضرت حلیمہ جو کہ قبیلۂ حوازن کی ایک شاخ بنی ساد سے تعلق رکھتی ہیں ان کا یہ بیان ہے کہ ہماری حالت جو ہے بڑی خستہ تھی سواری کا جو جانور تھا وہ بھی نہیں وہ کمزور اور ان دنوں عرب میں قحط کا سا جو ہے وہ عالم تھا اور جانور جو ہے جناب بھوکے جانوروں کے تھنوں سے دودھ خشک اور جو ہے ہر طرف جو خشک تھالی اور قہض سالی کا دور دورہ تو فرماتی ہے کہ ہماری جو اوٹنی تھی وہ بھی انتہائی کمزور ان کا خود اپنا بیان ہے کہ جب ہم وہاں سے اپنے علاقے سے چلے ہیں تو لوگوں کی سواریاں جو ہے وہ آگے آگے تھی اور میری سواریاں جو ہیں وہ سب سے پیچھے تھی یعنی ایک گدھی تھی جس پر آپ کے شوہر سوار تھے ایک کوٹنی تھی جس پر کچھ سامان لادا ہوا تھا اور آپ سوار تھی تو فرماتی جب ہم پہنچے اور سب عورتوں نے جو ہے مالداروں کے بچوں کو حاصل کر لیا تو آخر میں میں نے جو ہے اپنے شوہر حارث بن عبداللہ سے کہا کہ خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں ہے چلو ہم جو ہے اس یتیم بچے کو اپنی اپنی پرورش میں لے لیتے ہیں تو فرماتی میرے شوہر نے مشورہ دیا کہ ہاں اچھا ہے ہو سکتا ہے اسی کی برکت سے ہمارے دن پھر جائیں چنانچہ حضرت حلیمہ آئیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور جناب جیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گود میں آئے ہیں تو دیکھیے حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرا جو بچہ تھا اس وقت عالم یہ تھا کہ میری چھاتی میں اتنا دودھ نہیں تھا کہ خود جو ہے میرے بچے عبداللہ ابن حارث کا جو ہے پیٹ بھرتا ہو بھوک بھوکا رہ جاتا تھا اور بھوک کی وجہ سے بلکتا رہتا تھا لیکن فرماتی ہیں کہ جب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے گھر سے اپنی گود میں لے کر چلی ہوں تو فرماتی ہیں کہ میرے چھاتی میں دودھ کا عالم یہ ہو گیا کہ میں نے جیسے ہی حضور کے منہ میں اپنا اپنی چھاتی دی ہے تو ایسا لگا جیسے معلوم ہوتا کہ دودھ کا چشمہ جو ہے میری چھاتی سے ابل پڑا ہے اور عالم یہ ہوا کہ نہ صرف یہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کا دودھ پیا اور اس کے یعنی ایک چھاتی کے بعد دوسری چھاتی کی نوبتی نہیں آئی پیٹ شکم سیر ہو گئے اور جب میں نے دوسرا پستان دینا چاہا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک میں اپنے لبِ مبارک سے دوسری چھاتی کو لیا ہی نہیں پھر میں نے اپنے دوسرے اپنے حتیقی بیٹے ہار عبداللہ بن حارث کو جو ہے اپنی دوسری چھاتی دی تو ان کا بھی جو پیٹ بھر گیا وہ بھی شکم سیر ہو گئے اور پھر جب میں اوٹی پر سوار ہوئی ہوں تو فرماتی ہیں کہ جب یہاں سے ہم مکہ سے روانہ ہوئے تو عالم یہ ہوا کہ میری اوٹی میں نہ جانے کہاں سے طاقت آ گئی جب ہم آئے تھے تو اوٹنی سب سے پیچھے تھی اور جب ہم جا رہے تھے یہاں سے تو ہماری سواری جو ہے سب سواریوں سے آگے جا رہی تو آنے والی خواتین نے جب ہم پہنچ گئے اپنے علاقے میں تو کہنے لگی کہ حلیمہ یہ تو بتلاؤ کہ کی کیا یہ وہی تمہاری سواری ہے کہ جس پر بیٹھ کر تم آئی تھی میں کہ وہی سواری ہے جس پر ہم مکہ آئے, آئے تھے تو کہنے لگی کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ سواری واپس آتے ہوئے ہم ہم سب سے آگے اور پھر یہ کہ فرماتی ہیں کہ جب میرے شوہر کوٹنی کا دودھ نکالنے کے لیے بیٹھے ہیں تو اتنا دودھ دیا کہ ہمارے گھر بھر کو وہ دودھ پورا ہو گیا نہ صرف یہ بلکہ ہم نے اپنے پڑوس, پڑوسیوں کو بھی جو دودھ دیا دودھ کا عالم یہ ہو گیا اور پھر فرماتی ہیں کہ یا تو ہماری بھیڑ بکریاں ہمارا ہماری بکریوں کا ریوٹا آتا تھا اور ایسا چر کر آتا ہے کہ پیٹ بھرے ہوتے ہیں جب ہم شام کو دودھ نکالنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس قدر وافر مقدار میں دودھ ہوتا ہے کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا روز بروز جو ہے برکتے جو ہے وہ جناب دیکھنے میں آتی گئی یہاں تک کہ ہم جو ہے بڑے خوشحال ہو گئے اور اس طرح سے ہمارے جو ہے وہ دن پھر گئے کہ جو اس اسرت کے تھے جو تنگی کے تھے جو تنگی ترشی کے دن تھے وہ ہمارے جو ہے ختم ہوتے چلے گئے میرے شوہر کہنے لگے کہ یقیناً جو ہے یہ اس خوش نصیب بچے کی برکتیں ہیں کہ جو ہمیں حاصل ہو رہی ہیں اور دوسروں پھر دوسروں نے یہ کیا کہ وہ سمجھنے لگے کہ جناب ان کا یہ کہیں خاص جو ہے وہ خطے میں لے جا کر اپنے جانوروں کو اپنے مویشیوں کو چراتے ہیں تو انہوں نے ہم سے اجازت حاصل کی کہ جہاں آپ کے جانور چڑھتے ہیں آپ اگر اجازت دے دیں تو ہم بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ جو ہے وہ چرانے لگ جائیں حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتے کہ ہم نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر ایسا ہے تو آپ ہمارے جانور جہاں چڑھتے ہیں اسی اسی چرا میں بھیج سکتے ہیں تو فرماتی ہیں کہ پھر انہوں نے بھی ایسا کیے تو ان کے جانور بھی جو ہے وہ جناب جو ہے وہ وہیں پر چلنے لگے اور وہ بھی جو ہے جناب پیٹ بھر کر آنے لگے اس طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش جو ہے دو سال تک جو ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں ہوتی رہی با روایات مختلف ہے ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ آپ جو ہے چار برس کی عمر تک حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں رہے اور دوسری باتیں ہے کہ دو سال تک جو ہے آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں رہے اس دوران جو ہے وہ ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ آپ جب چلنے کے قابل ہو گئے تو آپ گھر سے باہر نکلتے اور بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے تو بچے جو ہے آپ کو اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے شریک کرنا چاہتے تو آپ یہ فرما دیتے کہ میں کھیلنے کے لیے کھیل کود کے لیے نہیں پیدا فرمایا گیا ہوں اور حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بولنے کے قابل ہو گئے اور سب سے پہلے جب آپ نے اپنی زبان مبارک سے جو جملہ اشاد فرمایا اور ہم نے اپنے گھر میں سنا تو وہ جملہ یہی تھے اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد رب العالمین سبحان اللہ بکرت واسیلہ یہ کلمات تھے اور یہ جملے تھے جو ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سنے اور اسی دوران جو ہے پھر آپ کے جو رضائی بھائی حضرت عبداللہ بن حارث جو کہ آپ کے آپ کے ساتھ رہتے تھے انہوں نے یہ دیکھا کہ تین آدمی نمودار ہوئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب ہوئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چت لٹایا اور آپ کا سینے مبارک جو ہے وہ چاک کر دیا حضرت عبداللہ بن حارث یہ دیکھ کر بڑے پریشان ہوئے اور دوڑے ہوئے سیدھے اپنے والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کی اماں جان آج تو ہمارے بھائی محمد کے تین آدمیوں نے چت لٹا کر ان کا سینہ جو ہے وہ کاٹ دیا ہے حضرت حارث بن عبداللہ حضرت حلیمہ کے شوہر حضرت حلیمہ یہ گھبرا گئیں اور پریشانی کے عالم میں دوڑتی ہوئی آئیں تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ذرا خوف و حراس جو ہے آپ پر آ رہی ہے دونوں نے جو ہے وہ پیار کیا گود میں لیا اور فرمایا کہ کیا ہوا آپ نے فرمایا کہ اور تو کچھ نہیں دیکھا میں نے یہ دیکھا کہ تین آدمی آئے اور انہوں نے مجھے لٹایا میرا سینہ جو ہے وہ پھاڑا اور اس میں سے کچھ نکال کر اور کچھ پھینکا کچھ اس اندر رکھا واپس پھر جو ہے میرا سینہ ٹھیک کر کر چلے گئے تو یہ پہلا موقع تھا کہ جہاں آپ کا شکے صدر ہوا اس کے علاوہ اور بھی مواقع ہیں جن میں آپ کا شکے صدر ہوا تو جب یہ معاملہ ہوا تو پھر اور لوگوں نے جب یہ سنا تو حضرت حلیمہ کو جو ہے مشورہ دیا گیا کہ اب آپ اس بچے کو اپنے پاس نہ رکھیں کہیں ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے لہٰذا آپ ان کی والدہ کو سپورٹ کر دیں اور اس طرح سے آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی ورنہ آپ کی بدنامی ہو جائے گی حضرت حلیمہ کیونکہ یہ وہ معاملہ دیکھ چکی تھی وہ گھبرائی ہوئی تھی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ کے یہاں جو ہے وہ لے گئی اور وہاں پھر جو ہے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کے والد حضرت عبداللہ کی باندھی تھی اور ترکے میں آپ کو ملی تھی انہوں نے پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہے وہ پرورش شروع کی اور انہوں نے جو ہے دل و جان صاحب کی خدمت کی یہ حضرت حلیمہ صاحبیہ اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ یہ مشربہ اسلام ہو گئی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت زید ابنِ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ ان ہو جو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام تھے اور آزاد کر دیے تھے ان سے نکاح حضرت ام ایمن کا ہوا اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ انہائی سے حضرت اسامہ بن فید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو غرض یہ کہ اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پھر آپ کی والدہ ماجدہ اور حضرت امی امن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی رہی پھر اس کے بعد جب آپ کی چھ برس کی عمر شریف ہوئی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکت المکرمہ سے مدینہ منورہ سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پردادی حضرت عبد المطلب کی والدہ ماجدہ جو کہ ابن عدی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی ان کے خاندان سے ملاقات کے لیے مدینہ منورہ تشریف لائیں یہاں جو ہے ایک مہینے آپ نے قیام فرمایا اس وقت آپ کی عمر مبارک چھ برس کی تھی اور اس دوران جو واقعات ہوئے جو باتیں ہوئیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل یاد رہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ ان کا تذکرہ فرمایا اور یہاں تک کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے جہاں قیام فرمایا اور جس گھر کے بارے میں جو ہے یہ فرمایا کہ اس دار النابغا جہاں آپ کے والد مدفون تھے وہ بھی آپ کے آپ کے والدہ ماجدہ نے تذکرہ کیا کہ یہاں تمہارے والد مدفون ہیں تو آپ نے جب جب یعنی سند نے کو پہنچے تو یہ سارے واقعات بیان فرمائے پھر یہاں ایک مہینہ قیام فرما کر آپ کے والدہ ماجدہ پھر مکت المکرمہ کے لیے روانہ ہوئیں تو مقام آبوا جو کہ مدینہ اور مکت المکرمہ کے راستے میں ہے تو یہاں پر پھر آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی وصال ہو گیا اور پھر یہاں سے آپ کو مقد المکرمہ پہنچایا گیا تو آپ کے دادا عبد المطلق نے پرورش فرمائی آٹھ سال کی جب عمر شریف ہوئی تو دادا کی بھی وفات ہو گئی پھر اس کے بعد جو ہے حضر ابو طالب نے اپنی پرورش میں لیا اور بہت جان اور دل سے جو آپ کی خدمت کی یہاں تک کہ عرب میں تہ سالی بڑھتی چلی گئی اور لوگ جو ہے پریشان ہو گئے دانہ دانے دانے کے محتاج ہو گئے اور جناب بت پرستی تو عام تھی بتوں کے سامنے بیٹھ کر جو ہے وہ جناب بارش کی بارشوں کے لیے دعائیں ہونے لگی ایک بہت ہی عمر رسیدہ شخص اس نے جو ہے اپنے ان بت پرستی بت کے پجاریوں کو مشورہ دیا کہ بھائی تم بتوں کے سامنے جھک رہے ہو ایسا کرو کہ دیکھو اس وقت ابو طالب یہ حضرت حدنہ ابراہیم علی نبینہ بانی کعبہ کی اولاد میں سے ہیں تو ہم کیوں نہ ان کے پاس چل کر ان سے دعا کے لیے کہیں چنانچہ ان کے مشورے پر عمل کیا گیا ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے عرض کی کو زور دیکھیے کیسی کیس سالی کا عالم ہے دانے دانے کے محتاج ہیں مویشی ہلاک ہو رہے ہیں ہر طرف جو ہے وہ خشک سالی ہے آپ جو ہے وہ دعا کیجیے خان کعبہ میں پہنچ کے حضرت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساتھ لیا ابو طالب کا عالم یہ تھا کہ کسی وقت جو ہے ان کو جو ہے وہ ان کے بغیر نہیں رہے حضور کے بغیر کبھی جو ہے وہ کوئی لمحہ انہوں نے نہیں گزارا یہاں تک کہ سفر میں ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھتے یعنی اس قدر جو ہے وہ عرفتگی اور اس قدر محبت تھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تو حضور حضور کو ساتھ لیا خانہ کعبہ میں آئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا اب دعا کیسے کرتے ہیں دعا کر رہے ہیں سامنے سرکارِ تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ابھی کم عمری میں ہیں ٹیک لگائے ہوئے ہیں ان کے چہرے مبارک کو دیکھ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دعا ہو رہی ہے اس کو سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اسی دوران تھا ابو طالب فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اسی وقت دیکھا ہم نے چاروں طرف جو ہے جناب ابر جو ہے وہ چھا گیا ابھی اللہ تو خانے کعبہ سے ابھی باہر نہیں نکلنے کی نوبت آئی تھی کہ ہر طرف دھار بارش ہونے لگی اور اس قدر بارش ہوئی کہ جدھر دیکھے تو پانی نظر آ رہا تھا اسی موقع پر ابو طالب نے سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ لکھا تھا اور اس قصیدے کا پہلا مسئلہ جو ہے پہلا شعر جو ہے وہ یہ ہے وہ اب ید اب فرماتے ہیں کہ کیسا, حسین و جمیل کیسا جو ہے رنگ فرماتے ہیں اب یدو بالکل کورا رنگت کوری اور بادل جو ہیں اب جو ہے وہ ان کے چہرے مبارک کے وسیلے سے برسنا چاہتا ہے اور وہ یتیموں کا ملجا ہے اور بیواؤں کا سہارا ہے یہ ابو قصیدے ابو طالب میں بہت طویل قصیدہ ہے یہ تو یہ سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلم کی جب یہ شان دیکھی تو ابو طالب جو تھے وہ یہ قصیدہ لکھنے پر مجبور ہو گئے اور اس میں پھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسا و کمالات جو بیان فرمائیں وہ بھی جو ہے پڑھنے اور سننے سے تعلق رکھتے ہیں تو اب آپ دیکھیے ابھی جو ہے اعلان نبوت نہیں ہوا ہے اور یہ برکتیں جو ہے ظاہر ہو رہی حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں جو زیر تربیت تھے تو اس وقت عالم کیا تھا حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی تھی کہ محمد ابن ابن عبد ابھی پالنے میں ہوتے تھے کوئی جو ہے پاس جھول اور پالنے کو جو ہے وہ ہلانے والا موجود نہیں ہوتا تھا میں دیکھتی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جھولا اور آپ کا پالنا مبارک جو ہے وہ ایسے ہلتا تھا جیسے اس کو کوئی جو ہے وہ ہلا رہا ہو اور میں دیکھتی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے جھولے مبارک میں کھیلتے ہوتے تھے خوش ہو رہے ہوتے تھے تو بسا اوقات میں دیکھتی تھی کہ آپ کا دست مبارک اٹھتا تھا رات کا وقت ہوتا تھا تو میں دیکھتی تھی کہ جس طرف آپ کی انگلی جس طرف آپ کا ہاتھ ہوتا تو چاند بھی اسی طرف جو ہے وہ ہلتا اسی طرف نظر آتا تھا چاند اعلی حضرت اسی واقعے کو اپنے شعر میں منظور کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے محد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس نور ان کا کھلونا خلو بھی جو وہ نورانی وہ بھی نورانی کھلونا بھی نورانی چاند سے بچپن میں खेलते کر کھیلتے تھے اس لیے چاند سے بچپن میں آ थे کھیلتے تھے اس لیے تھے وہ سراپا نور تھے یہ تھا کھلونا نور کا یہ, یہ آپ کے بچپن کے حالات مستند اور معتبر تباریک میں موجود ہیں اور چھوٹی موٹی کتابوں میں نہیں بلکہ آپ کے یہ واقعات اے اے دوران تربیت اور پرورش ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کے حوالے سے بھی اور حضرت بحریرا وغیرہ کے یعنی تار تباریک میں کتب احادیث میں بہتعیمیں میں طبقات ابن سعد وغیرہ میں بڑے مفصل طریقے سے محدثین بسین اکرام نے جو بیان فرمائے ہیں اور ان کو دیکھا جا سکتا ہے کہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر اور آپ کے دنیا سے پردہ فرمائے جانا جانے تک کے حالات تو ایسے مدلل اور ایسے مفصل ہیں کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے اور عالم یہ ہے کہ جناب جب آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں تو آپ دیکھیں کہ حضرت سدنا عیسیٰ علیہ نبینہ علیہ السلّۃ السلام اور اور دیگر انبیاء علیہم السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بیان فرماتے تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ دیکھو میں عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ بشارت ہوں اپنے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میں دعا ہوں کہ وہ خانہ کعبہ تعمیر فرمانے کے بعد جو دعا فرمائی تھی کہ خان کعبہ میں نے تعمیر فرما دیا ہے ببا فیم رسول امین اب ان میں ایک ایسا رسول بھی جو ہے پیدا فرما کہ جو تیری آیتوں کو پڑھ کر سنائے اور لوگوں کو کفر و شرک سے جو وہ پات رکھے گا اور ان کی صفائی ان کی ظاہری اور ان کی باطنی صفائی کرے گا تو فرمایا کہ میں وہی دعائے خلیل ہوں میں وہی نوید مسیحا ہوں کہ جو مجھ سے پہلے جو ہے امبیا علیہ السلام نے جو کی ہے بحیرہ راہب جو کہ تورات و انجیل کا ماہر زبردست عالب ابو طالب جب آپ کو شام کے سفر میں ساتھ لے گئے ہیں تو بسرا کے مقام پر جب پہنچے ہیں تو یہی وہ بحیرہ راہب ہے کہ جس نے سر... اور اس وقت عمر مبارک بارہ سال کی تھی سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس نے ابو طالب سے یہ کہا تھا کہ دیکھو میں تورات و انجیل کے حوالے سے تمہیں بتلاتا ہوں کہ یہ وہی بچہ ہے جس کے بارے میں تو رات ان میں جو ہے بیان ہوا ہے اور شام کے لوگ شام کے یہودی وہ اس بچے کے دشمن ہیں تم اس کو اگر شام ملک شام لے کر جاؤ گے تو وہ نشانیاں اس میں تلاش کر کر اس کو ہلاک کر ڈالیں گے میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اس بچے کو یہیں سے واپس جو ہے مکہ مکرمہ لے جاؤ ابو طالب نے جب یہ سنا تو فوراً جو ہے وہ اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے یہیں سے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو متفق مطلب مکرمہ جائے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ جناب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آبری سے پہلے ہی جو ہے اس جہان میں ڈنکا بچ رہا بج رہا تھا اور آپ کا چرچا ہو رہا تھا اور یہ چرچا جو ہے آپ کی تشریف آبری سے پہلے سے ہو رہا ہے ہو رہا تھا ہوتا رہے گا اور اس یہ چرچا کبھی جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا مٹ گئے مٹتے ہیں آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا اللہ تبارک تعالی ہمیں بھی جو ہے سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے برکات اور آپ کے وجود بات عادت سے ہم کو بھی جو ہے مستفید فرمائے واہر العاند اللہ